آئیں تو میرے رشتہ اللہ اللہ آہینہ تو ہمیں زندگی عطا فرما احینا جو ہے ماد حیاہ یا سے حیاتنگ کے معنی میں زندہ رہنا کے معنی میں ہے ہاں جی اس کے علاوہ جو ہے آہیا یوہی جب اصل یہ پھیل آیا آہیا یو سے ہے تو اس کے معنی زندگی عطا کرنا زندہ کرنا جان ڈالنا ہاں جی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 فرماتے ہیں اس کا کی کیا ہے مسکین اور فقیر کے اصل مسکی اصل معنیٰ کیا ہے فرماتے ہیں المسکین المسکینی فل لغت مسکین کے اصل اور حقیقی معنی لغت میں القاض خضو و خوشو اور آجزی کرنے والے کے معنی میں اصل میرے مدعا یا جان کر اسی کو سمجھو وہاں فرماتے ہیں اس کتاب میں اصل المسکین مسکین کا اصلی اور حقیقی معنی عربی ادب میں لغت میں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 ہاں جی اور یہ مراد اللہ یقون من الجبارین اور اللہ سے یہ دعا کریں اے اللہ ہمیں تیرے درگاہ میں ہمیشہ آزیزی کرنے والوں کے زمرے میں مشور کرے اللہ ہمیشہ تیرے درگاہ میں ہاں جی اور اور توازو اور خوشبو و خشو سے رہنے والوں میں ہمیں مشور کریں وقوں اور یہ کہ من الجبارین اور اے اللہ ہمیں تیرے درگاہ میں جبار اور ظالم لوگوں میں سے اور متکبر لوگوں میں سے قرار نہ دے کہ ہم ذہنی طور پر جو ہے اللہ کے دربار میں خود کو کچھ سمجھنے والا خود کو ہمیں مجبی جابر اور تقبر کرنے والوں میں سے قرار نہ دے بلکہ اللامہ نمسکن یعنی اے خاص اللہ کا یا ربی یعنی اے اللہ ہمیں جم تیر درگاہ میں ہم آجزی کر رہے ہیں میرے رب علامہ اسکین مسکین یعنی اے اللّہ ہم تیر درگاہ میں آجزی کر رہے ہیں میرے رب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 تو یہاں پر بھی ہے, ہے کس چیز میں محتاج ہے ہر چیز میں محتاج ہے دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہتے ہیں کس چیز میں محتاج یہ نہ کہیں بلکہ کس چیز میں ہم محتاج نہیں ہے یعنی کون چیز ہم دکھا سکتے ہیں جس میں ہم محتاج نہیں کا ایک ذرے کا بھی ہم محتاج ہے گندم کے ایک ذرے کا بھی محتاط پانی کے ایک قطرے کا بھی ہم محتاج ہے